آج کے دن کی آخری نشش کا آغاز ہونے جا رہا ہے شیڈول میں تھوڑی سی تبدیلی کی گئی ہے شیڈول یہ تھا کہ عشا کے بعد بھی یہ گھنٹے کا درس ہوگا لیکن آج شیخ کی بہت زیادہ مشہور تھے کی بنا تو شیخ نے خود پہ جمع بھی دیا اور پھر سات بجے کر کے شیخ مستقل دفس دے رہے ہیں اس لیے آج تو ہے ہی کا درس رہے گا اور اللہ کل بجے دوبارہ درس کا آغاز کیا جائے گا آج جیسا تک درس ہوگا کل ان شاء اللہ وہ سات بجے شروع جیسا کہ آج پونے سات بجے پونے شروع ہوا تھا کل ان شاء اللہ سات بجے شروع ہوگا اور ساڑھے دس بجے تک پروگرام چلے گا ہمارے بھائی جو, جو بیٹھے ہوئے ہیں ان سے گزارش سے سامنے آ جائیں خاص طور سے انہوں ان کے ہاتھوں میں کتابیں ہیں ان سے بطور خاص گزارش کی گاڑی وہ سامنے آ جائیں اللہ لوگوں کو کہ اس بڑے علم مسائل کو بڑے عام آن فہم انداز میں ہمارے سامنے پیش کر رہے ہیں کہ اس کو سمجھنے میں کسی بھی تصویر کی کوئی دقت یا تکلیف کا سامنا نہیں کرنا پڑ رہا ہے تو اللہ تعالیٰ سے کو مزید توفیق دے اور شیخ سے گنجائش کرتے ہیں کہ شیخ میں جلد سے آغاز فرمائیں اللہ تعالیٰ ان کے علم میں مزید ترقی کا فرمائیں اور ہمیں ان کے علم سے اتفاق کرنے کی توفیق کامین ادا کرنا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد سید سلاسلم اما بوتھے قائدے کا ہم آغاز کرنے والے ہیں چوتھا قائدہ کیا ہے آپ کے پاس سفر نمبر پچیس ان ملبے اور اس کا اردو میں ترجمہ لکھا ہوا آپ کے پاس موجود ہے جی روش بھائی پڑھیے گا کیا ہے بے وہی معتبر ہے جو فریقین کی رضامندی سے ہو ہاں جی بے وہی معتبر ہے جو فریقین کی رضامندی سے ہو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر بے میں فریقین کی رضامندی نہیں ہے تو وہ بے شری طور بے معتبر نہیں ہے قابل قبول نہیں ہے اور اس قیدے کے الفاظ بتا رہے ہیں کہ بی کے درست ہونے کی شرائط میں سے یہ ایک بہت بڑی شرط ہے اسی لیے حسن کے انداز میں ہے کہ ان نمل گئی اور انفراد وہی ہے جو فریقین کی رضامندی سے ہو اگر کسی بے میں فریقین میں سے کسی ایک کی رضامندی نہیں ہے تو وہ بیر شری طور پہ قابل قبول نہیں ہے اب رضامندی جو ہے یہ بیر والے عقد میں دو جانب سے اثر ڈالتی ہے رضا فریقین کی رضامندی جو ہے یہ بیر والے عقد میں دو جانب سے اثر ڈالتی ہے پہلی جانب کیا ہے جی عبد المحیط بھائی کہاں ہیں موجود ہیں جی پڑھیے گا ذرا منعقد ہونے کی جانب سے مندی جو ہے یہ بی پہ اثر ڈالتی ہے پہلے نمبر پہ بی کے مناقض ہونے کے اعتبار سے کیسے یعنی کہ بہ مناقض ہوگی اسی چیز پہ جس چیز پہ فریقین راضی ہیں دونوں میں سے کسی کے لیے جائز نہیں ہے کہ دوسرے کو دھوکہ دے کیونکہ عقد جو ہے بہ والا عقد جو ہے یہ اسی چیز پہ طے ہوگا جس پہ ان دونوں کی رضا ہے اور شیخ صاحب کہتے ہیں کہ یہاں پہ ایک اور عظیم قیدا ہے نہای اہمیت کا حامل قیدا ہے اس کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہوں گا وہ قیدا کیا ہے کہتے ہیں وہ قیدا بھی عربی میں آپ کے پاس لکھا ہوا ہے ترجمہ بھی موجود ہے ذرا نیچے دیکھیے کہ ان نل حکمہ پھر معاملات اور ترجمہ کیا ہے فریقین کے مابین ہونے والے معاملات میں فیصلہ ظاہر کے مطابق ہوگا اور ان میں توریہ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا تو کسے کہتے ہیں جناب ابراہیم علیہ السلام نے توریہ کیا تھا نا کیا کہا تھا ان سکیم بیمار ہوں اب اس سے سننے والے کیا سمجھے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام کو کوئی بڑی بیماری ہے جس کی وجہ سے وہ ہمارے ساتھ نہیں جا سکتے معذرت کر رہے ہیں جبکہ ابراہیم علیہ السلام کا دل میں ارادہ کیا تھا انہوں نے یہاں پہ تولیہ کیا تھا ہر آدمی ہر وقت کسی نہ کسی مرض میں مبتلا ہوتا ہے چاہے وہ سر درد ہو چاہے پیل درد ہو کوئی نہ کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو لمائی کے نام نے لکھا ہے کہ جناب الحال ابراہیم علیہ السلام کو بھی کوئی چھوٹا موٹا مسئلہ تھا تو انہوں نے یہ کہا کہ میں بیمار ہوں اب سننے والے یہ سمجھے کہ ابراہیم علیہ السلام کہنا چاہتے ہیں کہ مجھے اتنی بڑی بیماری ہے کہ میں تمہارے ساتھ نہیں جا سکتا تو یہ ابراہیم علیہ السلام کی طرف سے توریا اب جب دو آدمیوں کے درمیان کوئی معاہدہ ہوگا کوئی بہ ہوگی اس نے کل تم کو, کو کہے جب میں نے بہ کی تھی میرے دل میں بات اور تھی تو کاجی صاحب کہیں گے کہ تمہارے دل میں کیا تھا ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں ہے یہ جو تو تم نے کیا تھا اس کا تمہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا دو لوگوں کے درمیان جو معاملہ ہوتا ہے وہ کے مطابق ہوتا ہے اچھا پہلے ہم کسی قیدی میں کہہ رہے تھے کہ نگر کا استبار ہوگا ہم یہاں پہ کہہ رہے ہیں زہر کا اعتبار ہوگا یہ کیا ہوا جی یہ جواب کون دے گا جی عبد بھائی جی جی سہیل بھائی جی لیکن پہلے تو ہم نے کہا ہے کسی کباب میں کہ نیت نیت قصد جو ہے وہ عقد کے اوپر اثر ڈالتا ہے اور یہ بھی آپ نے کہا ہے کہ عبود میں اعتبار معنی کا ہوگا قصد کا ہوگا الفاظ کا نہیں ہوگا اور اب یہاں پہ کہہ دیں کہ الفاظ کا اعتبار ہوگا چھپانے کے یہاں پہ اس نیت کی بات ہو رہی ہے جو کسی نے چھپائی ہوئی ہے اور ان قواعد میں بات ہو رہی تھی کہ نیت جب ظہر ہو رہی ہے نیت جب کیا ہو رہی ہے ظاہر ہو رہی ہے جب ایک آدمی کہہ رہا ہے کہ میں تمہیں آپ کی گاڑی ہیبا کا رہا ہوں پانچ ہزار روپئے میں تو یہاں پہ تو اس نے بتا دیا کہ یہ دراصل ہیبا نہیں ہے کیا ہے تو وہاں پہ ہم نے کہا تھا اخبار کس کا ہوگا مانا و مقصود کا اعتبار ہوگا اور یہاں پہ اس کی نیت جب وائدہ ہو رہا ہے تب ظاہر نہیں ہے اب معاہدہ ہونے کے بعد وہ کہہ رہا ہے کہ جب میں نے معاہدہ کیا تھا میرے دل میں تو یہ بات تھی ہم کہیں گے ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے تمہارے دل میں کیا تھا زہری طور پہ جس چیز پہ تم نے بے کرتے ہوئے غزابی کا اعتبار کیا تھا اس کے اوپر بیر منعقد ہو چکی ہے اور اس بارے میں حدیث بھی ہے حدیث آپ کے پاس لکھی بھی ہے دیکھیں کیا حدیث ہے پڑھیں گی جی سہیل بھائی کر ان کی بات سے یمین ہوگا علامہ یو سدیپوں کا بھی ساحل ہوگا قسم کا وہی مفہوم معتبر ہوگا جس پہ تمہارا ساتھی ساتھی کون قسم لینے والا لکھا ہوا بریکٹ میں لکھی ذرا قسم کا وہی مفہوم عت ہوگا جس پہ تمہارا ساتھی تمہیں سچا سمجھے یعنی جو مفہوم وہ مراد لیتا ہے تمہارا ساتھی اسی مفہوم کا اعتبار ہوگا اب اس کی شرح سب نے چند مثالیں دی ہیں جن سے معاملہ واضح ہوگا وہ کہتے ہیں کہ بیس سے ہٹ کے ایک مثال سن لیں ایک آدمی کا دوسرے سے جھگڑا چل رہا ہے زمین کے معاملے میں ایک کہتا ہے کہ یہ زمین ہماری ہے اور وراثت میں ہمیں ابا جی سے ملی ہے دادا جی سے ملی ہے پر دادا سے ملی ہے اور دوسرا کہتے ہیں یہ کہ زمین ہماری ہے ہمارے قبضے میں ہے ہمارے کنٹرول میں ہے اب اختلاف پیدا ہو گیا اب مدعی کے پاس گواہ نہیں ہے مدعی کے پاس دلائل نہیں ہے آپ کو شریعت کیا کہتی ہے جب مدعی کے پاس دلائل اور گواہ نہ ہو تو شریعت کیا کہتی ہے جی قسم کون اٹھائے گا مدعا ہے مدعا آلے جو ہے وہ قسم اٹھائے گا اور قسم اٹھا کے وہ بری ہو جائے گا اس کی جان چھوٹ جائے گی کیونکہ مدعی نے گواہ پیش نہیں کیے دلائل پیش نہیں کر سکا اور مدعا آلے نے قسم بھی اٹھا دی ہے ادھر سے گواہ بھی نہیں ہے اور مدعا آلے کے پاس زمین کا قبضہ بھی ہے تو اب وہ مدعا آل قسم اٹھائے گی اس کی جان چھوٹ سکتی ہے اب مدعا آلے سے کہا گیا کہ تم قسم اٹھاؤ کہ یہ زمین تمہاری ہے اور تم نے یہ زمین وراثت میں اپنے باپ دادا سے حاصل کی ہے اس نے کیا کیا اس نے جوتا پہنا یہ جوتا اس کو وراثت میں ملا تھا کس سے ابا جی سے وراثت سے کیا ملا جی جوتا جوتا پہن کے اس زمین میں کھڑا ہو گیا اور کہتا ہے اللہ کی قسم جو میرے پاؤں کے نیچے ہے یہ میری ملکیت ہے اور میں نے اپنے ابا سے وراثت کی شکل میں حاصل کی ہے اب سننے والے کیا سمجھ رہے ہیں کہ قسم کس کے بارے میں اٹھا رہا ہے زمین کے معاملے میں اور اس کے دل میں کیا ہے میں قسم کس چیز کی اٹھا رہا ہوں جوتے کے بارے میں تو یہاں پہ اعتبار کس چیز کا ہوگا جو سب لوگ سمجھ رہے ہیں بظاہر جو آپ کی قسم ہے وہ کسی چیز پہ ہو رہی ہے اور یہ آپ بھی سمجھتے ہیں کیونکہ آپ خود زہر کر رہے ہیں زہر آپ یہی کر رہے ہیں کہ میں قسم زمین کے بارے میں اٹھا رہا ہوں تو زہر جو کچھ آپ کر رہے ہیں اسی کے اوپر یہ قسم مانی جائے گی قسم لینے والے جو مفہوم ان کے دین میں ہے اور آپ کو بھی پتا ہے کہ ان کے دین میں کیا مفوم ہے تو اس مفوم کا اعتبار ہوگا آپ کے شوریے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا تو اس لیے شیخ صاحب کہتے ہیں کہ وہ منعقد ہوگی اس چیز پہ جس پہ زہری طور پہ رضا مندی ہوئی ہے فریقین کی اب بعد میں آپ مکر جائیں اور یہ کہیں گے کہ میرے دل میں کچھ اور تھا تو آپ کے دل میں کیا تھا اس کا اعتبار نہیں ہوگا دوسرے نمبر پہ کیا ہے دوسری جانب کیا ہے رضا مندی کی رضا مندی کی دوسری جانب جی بھائی، پڑھئے عبد بھائی پڑھیے گا عقد پر مرتب ہونے والے والے یہ رہ گیا ہے عقد پر مرتب ہونے والے نتائج کے اعتبار سے تو یہ دوسری چیز ہے یعنی کہ جس کا رضامندی سے گہرا اثر ہے کہ اب آپ کا عقد تو ہو گیا اب اس عقد کے آسار اور اثار اور نتائج ان اثار اور نتائج کا بھی نظام بندی سے گہرا تعلق ہے جس چیز پہ آپ کی رضامندی ہوئی ہے اسی چیز کے مطابق اثار اور نتائج مرتب ہوں گے مثال کے طور پہ شیخ صاحب نے یہاں پہ بھی مثال دی ہے بہ ہوئی ہے گھر کے بارے میں میں نے کہا کہ میں آپ کو اپنا گھر بیچ رہا ہوں ایک لاکھ میں شرط یہ ہے کہ میں ایک مہینہ اس گھر میں رہوں گا دیر آج ہماری طے ہو رہی ہے لیکن یہ گھر کب آپ کے حوالے کروں گا ایک مہینے کے بعد ایک مہینہ میں رہوں گا اور آپ نے کہا جی میں نے قبول کر لیا اب اس کا نتیجہ کیا نکلے گا اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ میرے اوپر یہ لازم نہیں ہے کہ میں ابھی سے جگہ آپ کے حوالے کر دوں میرے اوپر یہ کب لازم ہوگا ایک مہینے کے بعد تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آثار اور نتائج کے لحاظ سے بھی رضامندی عقد پہ اپنے اثرات مرتب کرے گی اور بے منعقد ہونے کے لحاظ سے بھی رضامندی اپنے آسار منعقد مرتب،, مرتب کرے گی اب بہ کس چیز کے اوپر ہوگی وہی پہلی چیز دوبارہ دوہرا رہے ہیں شیر سا بہ اسی چیز کے اوپر ہوگی جس کے اوپر آپ دونوں راضی ہوئے گاڑی اگر گاڑی کے اوپر آپ دونوں کا اتفاق ہوا تھا رضامندی ذہن ہوئی تھی کہ یہ بہ ہو گاڑی کی تو وہ گاڑی کی بہ مانی جائے گی کسی اور چیز کی نہیں اور اگر زمین کے اوپر رضامندی ہوئی تھی تو وہ زمین کی بہ مانی جائے گی کسی اور چیز کی نہیں اور اگر وہ باقاعدہ گھر بنا ہوا تھا اس کے اوپر دونوں نے رضامندی ظہر کی تھی کہ اس کی بہ ہو رہی ہے تو بہ اس گھر کی مانی جائے گی کسی اور چیز کی نہیں اچھا یہ جو رضامندی کے مطابق آثار عقد کے اور نتائج مرتب ہوں گے اس میں تین شرائط کا خیال رکھنا چاہیے یہ آپ کے پاس شرائط لکھی ہوئی ہوں گی پہلی شرط کیا ہے یہ کون سا پڑھیں گے ہاں جی باہمی رضا مندی کسی حرام چیز پہ واقعہ نہ ہوئی ہو تو پہلی شرط یہ ہے کہ فریقین کسی حرام چیز پہ رضا مندی راضی نہ ہو اگر وہ کسی حرام چیز پہ متفق ہو جاتے ہیں تو ان کی رضا مندی کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا پھر اعتبار کس کا ہوگا شریعت کا ہوگا مثال کے طور پہ دونوں کی بے ہو رہی ہے گولڈ کی گولڈ کی بہ ہو رہی ہے اور یہ ہماری خاتون ہماری سسٹر ہماری بیگم ہماری بیٹی وہ گولڈ کی شاپ پہ گئی ہے اور سنارے سے کہتی ہے کہ میرا یہ پرانا گولڈ جو ہے وہ آپ لے لیں اور اس کا وزن ہے بیس گرام اور اس کے بدلے میں آپ یہ ڈیزائن جو آپ کے پاس پڑا ہوا ہے چاہے یہ گرام ہے یہ مجھے دے دیں اب گولڈ کا مالک سنارا بھی راضی ہے اور یہ خاتون بھی راضی ہے تو یہ بیک کیسی ہے کیا ہے دونوں راضی ہیں میاں بیوی راضی تو کیا کرے گا گاندھی تو یہ یہاں پہ رضامندی موتبر نہیں ہوگی کیوں ہم نے کیا کہا تھا یہ شرط پھر پڑے گی آپ نے یہ شرط کا شیخ سب سن لیں جی پڑھیں کیا شرط ہے پہلی رضامندی واقعہ نہ ہوئی ہو اگر حرام پہ رضامندی واقع ہوگی تو اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا یہ سود والے لوگ جو ہیں یہ راضی ہوتے ہیں اور یہ زنا کرنے والے بھی کیا ہوتے ہیں جی یہ بھی راضی ہوتے ہیں ایسے اتفاق کا کوئی اعتبار نہیں ہے جو اتفاق جو رضامندی کے چیز پہ ہو حرام پہ تو گولڈ کی گول سے جب بھی بہ ہوگی دونوں طرف سے مقدار کتنی ہونی چاہیے برابر ہونی چاہیے ادھر بھی پانچ گرام ادھر بھی پانچ گرام ادھر چھ تو لے ادھر بھی چھ تو تو حرام پہ جو ردابی ہوگی اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا ایک اور مثال دی شیخ صاحب نے کہتے ہیں دونوں راضی ہو جاتے ہیں ایک گاڑی کی بہ پہ یہ زید جو ہے وہ گاڑی خرید رہا ہے کس سے یہ درمان بھائی زید کس سے خرید رہا ہے بکر سے زید بکر سے گاڑی خرید رہے ہیں دونوں کا اتفاق ہو گیا ہے اور گاڑی جو ہے وہ بکر کی نہیں ہے گاڑی فی الحال روش کی ہے کس کی ہے جی روش کی ہے اور ان کا اپس میں اتفاق ہو رہا ہے کہ یہ گاڑی اگر آپ ان سے لے لیں تو میں آپ سے خرید لوں گا اتنے میں میری آپ کی بہ ہوگی وہ کہتا میں لے لوں گا بس تم بہ کرو میرے ساتھ بے ہو گئی اب گاڑی کے مالک کون ہیں وہ تیسرے بھائی ہیں اب ان دونوں کی رضامندی ہے تو کیا خیال ہے یہ بے منعقد ہو جائے گی <تصفح> نہیں <متن> یہ ان کے اتفاق کا ان کی رضامندی کا یہاں کوئی فائدہ نہیں ہوگا کیونکہ یہ شریعت کے خلاف رضامندی ہے شریعت یہ کہتی ہے کہ جس چیز کے آپ مالک نہیں ہیں اسے آپ بھیج نہیں سکتے چلے گی جی ایسے ہی چلتا ہے صحیح کہہ رہے ہیں آپ ایسے ہی چل رہے ہیں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ہدایت ہے اسی لیے تو ہم مسلمان ذریعوں رسوا ہیں ہم کوئی پرواہ ہی نہیں کرتے شریعت کی ہم بس یہ دیکھتے ہیں کہ ہم دونوں راضی ہیں کیوں کوئی موری صاحب اعتراض کریں موری صاحب کا کیا حق بنتا ہے اس میں یہی کچھ چل رہا ہے مارکیٹ میں اور صحیح کہہ رہے ہیں بھائی چلے جی دوسری شرط کیا ہے جی دوسری شرط کس بھائی سے پڑھوائیں تاکہ نیند جو ہے لوگوں کی ختم ہو اس دفعہ دورے کا اس لحاظ سے مزہ نہیں آ رہا کہ آپ لوگ آزاد ہیں کوئی آپ کی نگرانی نہیں ہو رہی چلیں جی بھائی آپ پڑھے جی باہمی رضامندی تو ہو گئی ہے لیکن وہ عقد کے مقصود کے منافی ہے تو ایسی رضامندی کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا میں آپ کو گھر بیچ رہا ہوں لیکن میری چند شرائط ہیں کیا شرائط ہیں جی میرا گھر آپ آگے بیچ نہیں سکیں گے میں آپ کو بیچ رہا ہوں میری شرط ہے کہ یہ گھر آپ آگے بیچیں نہیں سکیں گے اور اس گھر کو آپ کرائے پہ بھی نہیں دے سکتے یہ گھر آپ کسی کو گفٹ کے طور پہ بھی نہیں دے سکتے اور اس قسم کی ان کی شرائط لگا دی گئی ہیں اچھا جی آپ مجھے بتائیں گار خریدنے کا بنیادی مقصد کیا ہوتا ہے اس کا مالک بننا مالک بن کے جو چاہوں میں کروں ایسا ہے کہ نہیں ہے مالک بننے کا گار کی بے کا مقصد یہ ہے کہ میں جو چاہوں سو کروں میری مرضی میں بیچوں میری مرضی میں کسی بیگم کو گفٹ کے دو ہوں دے دوں اور میری مرضی کے میں کرائے پہ دے دوں اب آپ کہتے ہیں کہ ہم دونوں راضی ہیں دیشنے والا بھی دی راضی ہے فری والا بھی راضی ہے تو ہم کہیں گے نہیں کیونکہ آپ کی یہ بے بے کا جو سب سے بڑا مقصد ہوتا ہے اس کے منافی ہے تو یہ بے درست نہیں ہے فی الحال تو آپ نے رضابندی زہر کر دی ہے کل کو آپ کی چیخیں نکلنی ہیں کل کو پھر آپ کی لڑائی ہونی ہے تو شریعت جو ہے وہ پہلے ہی روک دیتی ہے ایسی چیزوں سے جی شیخ صاحب کہتے ہیں ایک اور مثال لینے کہتے ہیں میں ایک اور مثال دینے لگا ہوں لیکن اس مثال کا سے تعلق نہیں ہے لیکن ویسے بات سمجھانے کے لیے کہ ایسا عقد جو عقد کے مقصود کے خلاف ہو اس کا کوئی وہ درست نہیں ہوگا اس کی رضامندی بھی نہیں دے گی کہتے ہیں اس کی مثال یہ ہے کہ آپ کی شادی کسی عورت سے کی جا رہی ہے اس شرط پہ کہ آپ اس کے قریب نہیں جائیں گے آپ اس کے قریب نہیں جائیں گے شیک سب کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو عقد ہو رہا ہے یہ عقد کا جو سب سے بڑا مقصد ہے اس کے منافی ہے اب آپ کہتے ہیں جی ہم راضی ہیں نہیں آپ کی یہاں رضامندی کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا تو یہ شریح طور پہ یہ ممنوع ہے اچھا کتنی شرطیں ہوگی جی دو تیسری شرط کیا ہے یہ کون سے صاحب پڑھیں گے جی باہمی رضامندی کو نقابل اعتبار تھرانے والا کوئی شریح سبب موجود نہ ہو کئی دفعہ کوئی شریع سبب ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ آپ کی رضامندی کا کوئی اعتبار نہیں ہے شریعت نے آ کے کہہ دیا کہ آپ کی رضامندی کا اعتبار ہی نہیں ہے اس کی مثال کیا ہے آپ ابھی سمجھائیں گے بات کو کہتے ہیں ایک آدمی ہے اس پہ بے پناہ قرضہ ہے قرضہ لینے والے اس کے پیچھے پیچھے اور وہ آگے آگے رکھا رہا ہے اب اس کی زمینیں ہیں اس کے کئی پلاٹ ہیں اس کی کئی کوشیاں ہیں اب حکومت میدان میں آئے گی جج میدان میں آئے گا اور اس کی کوٹھی کو بیچا جائے گا جبکہ وہ رادی نہیں ہے بیچنے پہ وہ نہیں چاہتا اس کو بیچا جائے گا اب وہ ایسے پڑھ رہا ہے کیا ایسے پڑھ رہا ہے ان عمل ان طرح کی حدیث پڑھ رہا ہے کہ نبی سے ہم نے فرمایا تھا بہ انہیں ہوگی جس میں فریقین کی رضامندی ہو میں رادی نہیں ہوں آپ میرا گھر بیچ رہے ہیں خریدنے والے سے بھی کہہ رہا ہے خبردار میرا گھر نہ خریدنا کیونکہ بحث شریح طور پہ نہیں ہوگی اللہ کے رسول نے یہ فرمایا ہے تو ہم کیا کہیں گے یہاں پہ آپ لوگ کی توجہ چاہتا ہوں جی شیخ صاحب ہمارے مشرف ہیں ان کی ذمہ داریاں ادا کرنی ہوتی ہیں آپ شیخ صاحب کی طرف خود ہو جاتے ہیں چلیے جی. تو وہ اب ایسے پڑھے گا حدیثیں پڑھے گا تو ہم کیا کہیں گے اس سے جی. یہاں پہ تمہاری رضامندی کا کوئی اعتبار نہیں ہے یہاں پہ تمہاری رضامندی کا کوئی اعتبار نہیں ہے کیونکہ لوگوں کے حقوق تم لے لینے ہیں تم لوگوں کے حقوق ضائع کر رہے ہو اس لیے تمہاری رضامندی کا اعتبار نہیں ہے تم راضی نہیں ہو تب بھی تمہارے گھر کو بیچا جائے گا تمہاری زمین کو بیچا جائے گا ایک اور مثال لینی ایک تاجر ہے رمضان کا مہینہ آنے والا ہے تو چار تعدد ہوتے ہیں رمضان کے شروع میں یا اس سے پہلے پہلے کئی چیزوں کی کیا کر لیتے ہیں ذخیرہ اندوزی کر لیتے ہیں کیا کر لیتے ہیں ذخیرہ اندوزی کہ مارکیٹ سے وہ چیزیں غائب کرتے ہیں تاکہ قیمت اچھی طرح بڑھ جائے اور پھر اس کو بیچے چینی جو عام دنوں میں مثال کے طور پہ ایک سو روپئے کی ہے اس کو دو سو روپئے تک لے جائیں گے ڈیڑھ سو روپئے تک لے جائیں گے تب اس کو مارکیٹ میں لے کر آئیں گے. اب حکومت میدان میں آئے گی اور اس کے سٹور سے چینی کی بوریاں نکالی جائیں گی اور ایک سو روپئے کی بوری کے حساب سے ان کو بیچا جائے گا جبکہ وہ چیخ رہا ہے وہ چلا رہا ہے کہ میں راضی نہیں ہوں میں دو سو روپئے لے جاتا ہوں تو ہم کہیں گے کہ یہاں پہ بھی تمہاری رضامندی کا کوئی اعتبار نہیں تو یہ تین شرائط تھی جن کا خیال رکھنا چاہیے اب کیا شرح چندرا دوبارہ دیکھنے پہلی شرط کیا تھی رضا رضامندی کسی پہ؟ حرام پہ اگر رضا مندی ہوئی ہے تو اس رضا مندی کا کوئی اعتبار نہیں ہے اور اگر رضا مندی کسی ایسی چیز پہ ہوئی ہے جو عقد کے سب سے بڑے مقصد کے منافی ہے تو اس کا بھی اعتبار نہیں ہے اور تیسری یہ ہے کہ باہمی رضامندی کو نقابرے اعتبار سے والا کوئی شری سباب موجود نہ ہو اگر شری سباب موجود ہوگا تو رضامندی کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا اب سوال یہ پیدا ہوا کہ دلائل کیا ہے جن سے پتا چلے کہ قیدا درست ہے یہ قاعدہ کون سا پڑھ رہے ہیں اس وقت ہم جیدر سے مجھے بھائی بتائیں گے ہم کون سا قیدا پڑھ رہے ہیں آپ کافی سارے لوگ کتب کے بغیر ہیں جی کہ بہ وہی ہے جو فریقین کی رضامندی سے ہو تو یہ جو رضامندی کو اتنی بڑی حیثیت دے دی گئی ہے اس کی دلیل کیا ہے پہلی دلیل اور یہ آئے تو پہلے بھی پڑھ چکے ہیں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اپنے مال آپس میں باطل طریقے سے نہ کھاؤ مگر یہ کہ تمہاری آپس کی رضامندی سے تجارت کی کوئی صورت ہو تو یہاں پہ اللہ تعالی نے کہا ہے کہ کسی کا مال کھانے کی آپ کو اجازت نہیں ہے ہاں اگر کسی کا مال آپ کے پاس تجارت کی شکل میں آ رہا ہے اور تجارت بھی کون سی باہمی رضامندی سے تجارت ہو باہمی رضامندی سے تجارت ہوگی تب اس کا مال آپ کے لیے حلال ہے اگر باہمی رضامندی کے بغیر وہ مال آ رہا ہے تو وہ آپ کے لیے حلال نہیں تو اس سے کیا پتہ چلا قیدا ٹھیک ہے کہ غلط ہے قیدا ٹھیک ہے کہ ان عمل بولیے انترا دین وی موت پر ہے جو باہمی ہی فضا مندید ہوئی یہ کہ کہتے یاد کریں گے بھائی دو تین دفعہ کہیں گے تو آپ کے ذہنوں میں بیٹھیں گے دوسری دلیل نبی علیہ السلام اسلام کا فرمان ہے ان نمل بھائی ہو ترجمہ کیا کیا گیا ہے جی کین سے سنا جائے ترجمہ جی آپ وہ پیچھے بھائی جی جی ہاں درست بے وہی ہے شریعت کے ہاں قابل قبول اور موتبر درست بے وہی ہے جو باہمی رضامندی سے ہوتی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بے باہمی رضامندی کے بغیر ہو وہ قابل قبول نہیں ہے وہ موتبر نہیں ہے شرین جی اب اگلا سوال کیا ہے جی آپ پڑھیں گے یہ سوال کیا ہے جی جی جی پتہ کرتے جی کا جی اب یہ سوال ہے لکھ دیا سب الرحمانی یا شاید یہ ہوگا حسن الرحمانی ہاں ہسن الرحمانی صحیح اچھا چلیے جی چل جی اب سوال یہ تھا کہ رضامندی کا پتہ کیسے چلے گا رضامندی کا گم کیسے ہوگا اس کا جواب یہ ہے کہ یا تو واضح طور پہ وہ الفاظ کہے جائیں گے جن سے رضامندی کا پتہ چلے گا جی میں اس بے راضی ہوں گی ٹھیک ہے جی یہ بے ہو جائے گی ٹھیک ہے جی میں اس بے کو قبول کیا تو یہ الفاظ بتا رہے ہیں کہ آپ اس بی پہ کیا ہیں راضی ہیں دوسرے نمبر پہ کئی دفعہ خاموشی بھی رضامندی کی دلیل ہوتی ہے جب بولنے کی ضرورت ہو اور آپ چپ رہیں تو یہ خاموشی کس بات کی دلیل ہے کہ آپ کو راضی ہیں راضی کہتے ہیں اس کی مثال دیتا ہوں میں آپ کو شیر سا مثال دے رہے ہیں کہتے ہیں کہ آپ میں سے کسی نے میری گاڑی لی اور بازار میں لے کر چلا گیا اور اسے بیچ ڈالا اس کو کہتے ہیں بین فضولی کیا کہتے ہیں بیان فضول, بیان فضول آدمی کی بہ کیا مطلب جس کو بیچنے کا میں نے اختیار نہیں دیا وہ میری گاڑی بیچ رہا ہے تو کہتے ہیں فضولی آدمی کی بہ یعنی کہ جس کو اختیار نہیں ملا تھا اس نے یہ کام کیا تو اس کو میں کہتے ہیں فضولی کی بیٹ اب نہ اس نے مجھ سے کہا کہ میں آپ کی گاڑی بیچنا چاہتا ہوں نہ میں نے اس معاملے میں وکیل بنایا میری گاڑی لے گیا اور وہاں پہ کوئی اچھی قیمت لگ رہی تھی اس نے بیچ ڈالا اور میرے پاس آیا اور کہنے لگا جی میں نے آپ کی گاڑی لی مارکیٹ میں گیا بڑا اچھا دام لگ رہا تھا اپنی اچھی قیمت مل رہی تھی تو میں نے آپ کے فائدے کی خاطر میں گاڑی بیچ ڈالی ہے جب میں نے پیسے دیکھے تو میں تو سوچ رہا تھا دس ہزار کی بکے کی وہ بیس ہزار لے, لے کے آ گیا ہے تو میں بھی چپ ہو گیا پیسے پکڑے جیب میں ڈال دیجیے اب یہ پیسے جیب میں ڈالنا یہ کس بات کی دلیل ہے رضامتی کی دلیل ہے یہاں بولنے کا مقام تھا اگر میں راضی نہیں ہوں تو مجھے بولنا چاہیے تم نے کیا کیا میں تمہیں اجازت نہیں دی تھی تم نے کس سے پوچھ کے تم نے یورپ کیسے کی یہاں بولنا چاہیے نا بولنے کی بجائے بڑی خاموشی سے پیسے جیٹ میں ڈال دیئے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ خاموشی بتا رہی ہے کہ آپ اس بہت کیا ہے ہرا دیے شیخ صاحب کہتے ہیں اس بارے میں ایک حدیث بھی ہے حدیث کس صحابی کی کون بھائی بتائیں گے عروا بن ابی الجاد البارقی عروا البارقی کہیں یاد کر لیں اشارہ تو کریں کیا کریں تھوڑا سا لکھا کریں اشارہ تو کر دیا کہیں کم از کم عروا البارتی کی حدیث کون سی حدیث روا البارتی جن کو نبی علیہ السلاۃ والسلام نے ایک دنار دیا تھا کس لیے کہ میرے لیے کوئی بکری خرید کر رہا ہووا بارتی نے کیا کیا ایک دنار سے کتنی بکریاں خریدیں دو اب ان دو بکریوں کا مالک کون ہے نبی علیہ السلام ہے اب نبی علیہ السلام کے لیے دو بکریاں خرید لی ہیں اب ان کے پاس بطور امانت ہے انہوں نے کیا کیا دو بکریوں میں سے ایک بکری بیچ ڈالنے میں ایک دنار میں اب نبی اسلام کے پاس آئے تو بکری بھی لا رہے ہیں دنار بھی لا رہے ہیں اب آپ نے کیا کیا آگے سے ڈانٹا بلکہ ڈھیروں دعائیں دی نبی علی اسلام نے ان کے لیے برکت کی دعائیں کی اور ان دعاؤں کا انہیں بعد میں فائدہ بھی بہت زیادہ ہوا نہیں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے جانتا نہیں دعائیں لی تو آپ کا یہ دعائیں دینا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ اس پہ اس بے پہ کیا ہے راضی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بہ پھر کیا ہے درست ہے تو وہ بے اگر نبی السلام اس پہ اڑ جاتے اور آپ کہتے میں نہیں مانتا تو بے مناقض نہیں ہونا چاہیے بیر تب مناقض ہوئی جب آپ نے رضامندی کا اظہار کیا دے کر اور اے اے خوشی کا اظہار کرتے تو شیخ صاحب کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ رضامندی کا پتہ کیسے چلے گا یا تو آپ سراہد کریں گے وضاحت کریں گے کہ میں راضی ہوں یا آپ کی وہاں پہ خاموشی جہاں پہ بولنا چاہیے وہ خاموشی دلیل ہوگی کس بات کی رضامندی کی. رضا کی اور شیخ صاحب کہتے ہیں کہ عرف جو ہے وہ بھی رضا مندی کے بارے میں بتا دیتا ہے کیسے؟ کہتے ہیں اس کی ایک مثال ہے آپ کسی گھر میں جاتے ہیں اور گھر کا مالک آپ کو مجلس میں بٹھاتا ہے مجلس کو کیا کہتے ہیں جی حال بیٹھک وغیرہ میں بٹھاتا ہے ٹھیک ہے جی جی مہمان خانے میں بٹھاتا ہے چین جی بہت مناسب لفظ ہے آپ اس نے آپ کے سامنے لا کر پھل رکھ دیا اور خود منگل چلا گیا اب یہ پھل آپ کھا سکتے ہیں کہ نہیں کھا سکتے عرف کیا ہے حیدرآباد کا عرف یہ ہے کہ آپ کھا سکتے ہیں کیونکہ آپ جب مہمان کے سامنے حیدرآباد میں پھل رکھ دیا جائے تو وہاں کا عرف یہ ہے کہ آپ بغیر پوچھے وہ کھا سکتا ہے پھل رکھ دیا جانا مہمان خانے میں اس ساتھ کی دلیل ہے کہ آپ کو یہ پھل کھانے کی اجازت دی جا رہی ہے تو یہ عرف ہے یہ کلچر ہے آپ کا تو جس کلچر میں یہ چیز پھال رکھ دیا جانا رضامندی کے دلیل ہے اجازت ہے تو وہاں پہ پھل کھانا دائد ہوگا اور اگر کسی اور شہر میں کسی اور ملک میں عرف یہ ہے کلچر یہ ہے کہ پھل رکھ دیا جائے تب بھی مہمان نہیں کھائے گا جب تک کہ گھر کا مالک یہ نہ کہے کہ آپ کھائیں تو وہاں پہ یہ پھل کھانا غلط ہو تو عرف کے ذریعے الزام مندی کا پتہ چلے گا یہ تیسرا طریقہ ہے اب اس کے بعد کیا ہے آپ کے پاس دیکھیے ذرا کے بارے جی نہیں یہ उस منظور بھائی سوال کرتے ہیں کہ جب نبی علی اشراط والسلام نے انہیں وکیل مقرر کیا تھا کن کو عربا کو شادی کے نام کیا عروا البار کی تو کیا یہ الزامتی کی دلیل نہیں تھی نہیں نبی علیہ ذات وسلام نے وکیل مقرر کیا تھا بکری خریدنے پہ بیچنے پہ نہیں آپ نے وکیل کس بات مقرر کیا تھا بکری خریدنے پہ اب ٹھیک ہے کہ آپ نے ماشاءاللہ ایک کی بجائے دو خریدنی اب مالک ان دو بکریوں کے اللہ کے رسول ہیں آپ نہیں ہیں اب آپ نے انہیں بھیج بھی ڈالا ایک کو تو یہ جو بیچی گئی بکری ہے یہ کام ہے جو ہے یہ آپ نے آپ نے موکل کی اجازت کے بغیر کیا ہے تو اس لیے علماء کرام نے یہاں سے مسئلہ حل کیا ہے جس کی بری مزاح ہو چکی ہے اسی طرح کپاس لوگ ایجنٹ کو جو بیچ میں ٹھہرا کے سامان بیچنے کے لیے بولتے ہیں کہ نہیں کرنا چاہیے یہاں تو اس کے ایکس کیسے؟ اگر کوئی میرا سامان نہیں ہے باہر جو اس میں گاؤں میں رہتا ہے اور وہ مجھے بولتا ہے کہ میرا سامان بیچ دو تو وہ بیچنے کا منع کرتے ہیں تاکہ وہ وہ مالک نہیں ہے مالک تو گاؤں میں ہے تو اس کو فائدہ نقصان کا جو فرق پڑتا ہے تو اس کی وجہ سے وہ منع کرتے ہیں میں نہیں رہا کیا کیسے ایک جنگ منع کریں گے ہمارے اسٹاک میں لا کے دے دیا ایجنٹ کو دے دیا بیچ میں بیچو تو وہ ایجنٹ بیچتا ہے تو یہ بیچنا اس کے لیے درست نہیں ہے کیونکہ وہ مالک نہیں ہے اور وکیل استاف اس کو نقصان پہنچاتا کرتے کے اس کو منع کر دیتے ہیں یعنی شہری طور پہ وہ منع ہو جاتا ہے وہ بات کر رہے ہیں آپ وہ تو حدیث آ گئی نا اس معاملے میں وہ تو اور چیز ہے نا وہ تو خاص ایک معاملہ ہے نا وہ اور چیز ہے نا لیکن باقی اس سے ہٹ کر اس سے ہٹ کر عام حالات میں وہ خاص ایک معاملے میں حدیث ہے اس کا آپ یہاں پہ تذکرہ نہ کریں نا وہ ایک خاص معاملے میں اسٹینٹ ہاں یہ تو معاملہ کہاں سے کہاں آگے نکل رہا ہے بھائی نہیں اور دیکھا منظور بھائی آپ کے سوال کا جواب دیا تو کہاں معاملہ پہنچ گیا چلیں اب سوال یہ ہے کہ رضا کے رضامندی کے ارکان کیا ہے رضامندی میں کون سی چیزیں اہمیت رکھتی ہیں تو رضا مندی میں دو چیزیں حمید رکھتی ہیں کیا لکھا ہوا آپ کے پاس <سؤال> علم اور اختیار کہتے ہیں شیخ صاحب کہ رضا مندی جو ہے یہ علم کی فرا ہے کیا مطلب رضا مندی آپ اسی چیز پر کریں گے جس چیز کا آپ کو علم ہو اور جس چیز کا آپ کو علم نہیں ہے اس کے بارے میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ آپ راضی ہیں اس کی مثال کیا ہے ایک صاحب کہتے ہیں ایک اشمی آدمی ہے عربی جانتا نہیں ہے نیا نیا پاکستان جو انڈیا سے آیا ہے ٹھیک ہے جی اس کے پاس کوئی چیز تھی مثال کے طور پہ موبائل تھا کسی عربی نے دیکھ لیا اس نے کہا جی میں یہ موبائل آپ سے خریدنا چاہتا ہوں ایک سہرے آدمی اب اس پاکستانی نیا نیالیہ آیا ہے اس پیٹارے کو پتہ ہی کیا باتیں ہو رہی ہیں وہ سرحل آ رہا ہے ٹھیک ہے اب وہ کہتا ہے وہ جی وے ہو گئی ہے وربھی کیا کہتا ہے کہ بہ ہو گئی ہے جب معاملہ آگے کالی تک پہنچا جج تک پہنچا مترجم کو درمیان میں لایا گیا تو وہ مسکین کہتا ہے مجھے تو پتہ ہی نہیں کیا کہہ رہا تھا مجھ سے میں تو ویسے سارا لاتا رہا کہ چلو یہ نہ سمجھے کہ اس کو کوئی سمجھ نہیں آ رہی تو یہاں پہ ہم کہیں گے کہ یہ رضا مندی نہیں ہے کیونکہ رضامندی میں اہم چیز کیا ہے اس بات کا علم ہونا جس پہ رضامندی کا اظہار کیا جا رہا ہے اس مشین کو پتہ ہی نہیں ہے میں کس چیز پہ رضامندی کا اظہار کر رہا ہوں میں کس چیز پہ سہن کر رہا ہوں کس چیز پہ مجھ سے سہن لیے جا رہے ہیں سنگ. لیکن یہ سہن والی بات جو ہے یہ وہاں پہ آپ کی بات جد نہیں مانے گا کیونکہ جج وہاں آپ سے کہے گا کہ آپ نے سین کیے کیوں تھے سین کیوں کیے تھے آپ نے دوسری یہاں پہ رضابندی میں چیز کیا ہے اختیار کیا مطلب کسی نے آپ کو اس چیز پہ مجبور نہ کیا ہو فقہا کہتے ہیں کہ اگر آپ کو کسی چیز پہ مجبور کر دیا جائے تو مجبورن آپ ہاں کر بیٹھے تو یہ رضامندی نہیں ہے ایک انسان ہے اس کے پاس بڑی اچھی گاڑی ہے ایک آدمی آیا وہ کہتا ہے مجھے گاڑی بیچ دو وہ کہتا ہے نہیں جی میں نہیں بیچوں گا میری گاڑی ہے میں نہیں بیچنا چاہتا وہ کہتا ہے مجھے گاڑی بیچ دو کہتا ہے میں نہیں بیچوں گا تم جتنے بھی پیسے دو جتنی بھی قیمت لگاؤ میں گاڑی نہیں بیچنی وہ کہتا ہے اچھا گھر گیا کیا لے کرایا پسٹل لے کر آیا اس کے سر پہ رکھ دیا اور کہا اب یہ گاڑی مجھے بیچو ایک لاکھ ریادی وہ کہتا ٹھیک <تصفح> ہے جی کیوں کہنا ٹھیک ہے کیونکہ سر پہ کیا ہے پسٹل ہے تو جمہور اہل علم کے ہاں یہ بے منعقد نہیں ہوگی کیونکہ یہاں رضا مندی نہیں ہے اب وہ کہے گا کہ بھائی اس نے کہا تھا ٹھیک ہے میں نے قبول کیا تو گاڑی کا مالک کہے گا جب میں نے کہا تھا میں نے قبول کیا تھا میرے سر پہ کیا تھا پسٹل تھا تو ایسی رضامندی ملک پر نہیں ہے جس میں رضامندی کا اظہار کرتے ہوئے معاملہ آپ کے اختیار میں نہ ہو بلکہ آپ کو اس پہ مجبور کر دیا جائے ایسے ہی یہ طلاق کا معاملہ ہے ہمارے نزدیک زبردستی کی طلاق واقع نہیں ہوتی اور یہی صحیح موقف ہے لیکن یہ یاد رکھیے گا آپ کے کہ زبردستی کہتے کس کو ہیں یہ نہیں کل کو آپ کہیں کہ بیگم نے چونکہ یہ اعلان کیا تھا کہ میں کھانا نہیں بناؤں گی تو اس لیے میں مجبور ہو گیا تھا طلاق دینے پہ تو یہ اس کو کوئی زبردستی نہیں کہا جاتا جب آپ پہ پسٹل رکھا جائے اور آپ کو یقین ہو کہ واقعی یہ پسٹل چلا دے گا حقیقی ڈر ہو خوف ہو اور یہ کھلونا پسٹل نہ ہو بچوں والا حقیقی جو چیز ہو اور آپ کو خطرہ ملولی کار دے گا یا کار دے گی اس قسم کی چیزیں جو ہوتی ہیں یہ مجبور کرنے میں ان کا اعتبار ہوتا ہے ورنہ ہر آدمی کہتا ہے جی کہ میں مجبور تھا مجبور تھا اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا اچھا یہاں پہ شیخ صاحب نے کہا کہ ایک مسئلہ جو ہے وہ الدین میں رکھیں کسی انسان کو کسی چیز پہ مجبور کر دیا گیا یہ ایک الگ سے شکشا مسئلہ بیان کر رہے ہیں کسی انسان کو کسی کام پہ مجبور کر دیا گیا تو وہ اس کام کی وجہ سے کسی چیز کو بیچنے پہ مجبور ہو گیا اب اس کو وہ چیز بیچنے میں مجبور نہیں کیا جا رہا فرق دے نہیں رکھیے گا یہ آپ کا گھر ہے آپ کو یہ نہیں کہا جا رہا کہ گھر بیچے گھر بیچنے پہ آپ کو مجبور نہیں کیا جا رہا لیکن آپ کو آپ کا بیٹا اگوا کر لیا گیا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ ایک کروڑ روپیہ دیں گے تب آپ کے بیٹے کو چھوڑا جائے گا اب آپ یہ مکان بیچنے پہ مجبور ہیں آپ نے مکان بیچ ڈالا پیسے آپ کو دے دیے گئے بچہ آپ نے چھڑا لیا اب بعد میں آپ مکان پہ قبضہ کر کے بیٹھ گئے کیوں نہیں کیونکہ یہ آپ کہتے ہیں میں نے علما سے سنا ہے کہ جس کو مجبور کر دیا جائے اس کی بہ مناقد نہیں ہوتی تو مجھے مجبور کر دیا گیا تھا یہ مکان بیچنے پہ میرا بیٹا جو ہے اغوا کر دیا گیا تھا اس کی جان کو خطرہ تھا اس لیے میں نے مکان بیچا ہے تو اس بہ کی کوئی حقیقت نہیں ہے شری طور پہ منعقد نہیں ہوئی تو کیا یہ بات مان لی جائے گی کیوں بھی فرق کیا ہے یہ مکان بیچنے پہ آپ کو مجبور نہیں کیا گیا آپ مجبور تھے بیٹے کو چڑھانے تھے وہ سب ٹھیک ہے لیکن بے جو آپ نے کی ہے وہ آپ نے خوشی سے کی ہے مجبور سے پیسے جمع کرنے کی آپ کو مجبوری تھی لیکن مکان بیچتے ہوئے تو آپ تو گا تلاش کر رہے تھے تو ملے میں بیٹے کو بیٹے کی جان سنا تو یہ جو بے ہے یہ بالکل شنی لحاظ سے چیک سب کہتے ہیں درست ہے اور اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے اور یہاں پہ کہتے ہیں کہ آپ دیکھیں علماء کے کتنے دقیق ہیں علماء کا کس قدر فکافر کرتے ہیں ان مسائل میں تو یہ مسائل جو ہیں شیخ صاحب کہتے ہیں ان کو سیکھنا چاہیے اچھا اب یہاں پہ فکہ نے ایک اور مسئلہ بھی بیان کیا ہے وہ کیا مکان خریدنے والے کو یہ پتا ہے کہ اگر میں مکان نہ خریدوں تو پھر اس کو مجبور نہیں کیا جائے گا جی یعنی کہ آپ کو پتا ہے کہ یہ مکان بیچنے پہ مجبور ہے لیکن اگر میں نہ خریدوں تو اس کی جس حالت پہ اس کو مجبور کر دیا گیا ہے وہ حالت ختم ہو جائے گی تو پھر مکان نہیں خریدنا چاہیے خریدیں گے بہ صحیح ہے بہ منعقد ہو جائے گی لیکن اخلاقی لحاظ سے یہ مناسب نہیں ہے جب آپ کو پتا ہے کہ آپ مکان نہ خریدیں تو پھر وہ جو اس کو مجبور کر رہے ہیں وہ مجبور نہیں کریں گے آپ کو پتا ہے کہ یہ بہانہ کرے گا لیکن میں نے مارکیٹ میں اعلان لگایا تھا کوئی خریدنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوا میں کیا کروں کوئی خریدنے کے لیے تیار ہوتا تو میں آپ کو پیسے دیتا آپ جانتے ہیں کہ اگر میں مکان نہ خریدوں تو اس کی یہ مشکل ختم ہو سکتی ہے اس حالت میں مستحب کیا ہے افضل کیا ہے بہتر کیا کہ آپ مکان نہ خریدیں لیکن اگر خرید لیتے ہیں بہ صحیح ہوگی کہ غلط ہوگی بہ صحیح ہوں بھاؤ جی یہ تھا ہمارا قاعدہ نمبر چار اب قاعدہ نمبر پانچ جی کریں گے ہاں لمبا تو ہے کہ لمبا تو بہت ہے کہتا جی چلو ٹھیک ہے کہ خیر بہت لمبا ہے جی جی چلیں ہے اور ابھی جو آگے والا جو فائدہ ہے کافی لمبا ہے اس لیے بات یہ ختم بھی جا رہی ان شاء کل جو ہے دوارہ درخت آغاز ہوگا لیکن ہمارے کچھ بزرگام کہہ رہے ہیں کہ سوال کے لیے وقت دیا جائے تو وقت کی کمی ہی کی بنا پر درخت ختم کیا گیا ہے دس مر باقی ہے پھر بھی باہر آ رہے ہیں کسی بھائی کے پاس سوال ہے کوئی اور کرنا چاہتے ہیں تو کریں پھر مسانی شیخ ان جواب دیں گے بس یہ ہم بتا دیں کہ بھائیوں یہ جو درخت دیا جا رہا ہے یہ علمی موتیاں جو آپ لوگوں کو دی جا رہی ہیں آپ یقین کریں سے جانے کے بعد یا مملکت سعودی عرب سے جانے کے بعد خاص طور سے زبیل سے آپ کی چیزیں کہیں اور نہیں ملیں گی صحیح ہے یقین مانیم جو, جو سینٹر بطور خاص اور بھی مملکت سعودی عرب جی ہاں آپ کسی اور ملک میں چلے جائیں گے نعمت آپ کو نہیں ملے گی اور آپ سب لوگوں اس کو اس کا پتا ہے بھی پتا ہے ہمارے کتنے بھائی ہیں جو کسی اور ملک میں گئے نام لیے بغیر وہاں جانے کے بعد پھر دوبارہ واپس آئے سعودی عرب یا زبیر میں آئے تو وہ کہنے لگے کہ بھائی جو نعمت یہاں تھی اور ہم پریشان رہتے تھے ہمیں کبھی وہ چیز نہیں ملتی تھی تو یہ جو دورہ شروع کیا گیا ہے اس کی اہمیت کو ہم اور آپ لوگ جانیں اور اس کی قدر کریں یہ آپ لوگوں کے لیے دورہ منعقد کیا جاتا ہے تو جو وقت دیا جائے جیسے کل سات بجے کا وقت ہے پونے بجے ہمارے شہر صاحب پہلے آ جاتے ہیں اور ہم لوگ بعد میں پہنچتے ہیں یہ آداب مجلس کے یا آداب علم اور تعلیم کے خلاف ہے کہ اس پہلے پہنچ جائے اور شاگرد بعد میں آئے مذکرہ بھی سب لے کر آئیں اور, اور سب مذکرہ سب... بھی آپ سب لوگ لے کر کے آئیں سمجھ رہے نا تو وہاں نہیں چلے گا آپ لوگوں کے لیے تو اس وقت کی قدر کریں دورات کی قدر کریں تو اس طرح کے دورات جاتے ہیں یعنی اتنی علمی گفتگو آپ کے سامنے شیئر کر رہے ہیں اور اتنے اچھے انداز میں سمجھا رہے ہیں کہ اللہ اکبر پانی کی طریقے سے آپ لوگوں کو پلایا جا رہا ہے پانی کر کے وہی افزا پلایا جا رہا ہے ہمیں بیٹا ایک اندان کا مہینہ آنے والا تو اس کی قطر کریں ہم لوگ اور اس طریقے سے ایسے دورات دیں زیادہ سے زیادہ شریک ہوں اور وقت سے پہلے شریک ہوں ٹھیک ہے تو اللہ تعالیٰ بان ان کو توفیق دے اور اللہ اقبام عمر میں دافع کرے تو اگر کسی بھائی کے پاس کوئی سوال ہے اور ادان میں تو پانچ سی منٹ اور باقی رہ گیا ہے تو شیخ ان جواب دیں گے جی اس میں کیا سر تفصیل بتائیں ذرا جی جو پراپرٹی ڈیلر وغیرہ ہوتی ہیں ان کی بات کر رہے ہیں نا ایسے ہی ہے نا جی اس میں علماء رام نے یہ لکھا ہے کہ یہ جائز ہے لیکن اس شرط پہ کہ اس میں آپ دھوکا نہ دیں دھوکا کیا ہے دھوکے کی ایک شکل یہ ہے کہ آپ زہر یہ کر رہے ہیں کہ آپ اس میں کوئی کمیشن نہیں لینا چاہتی بس آپ کا یہ کام اس لیے کر رہا ہوں کہ آپ مسجد کے ہمارے مولوی صاحب ہیں آپ کا کام اس لیے کر رہا ہوں کہ آپ میرے رشتے دار ہیں آپ کا کام اس لیے کر رہا ہوں کہ آپ میرے کیا ہے جی محلہ دار ہیں یعنی کہ آپ کے انداز یہ بتا رہے ہیں جیسے آپ کچھ لینا نہیں چاہتے جبکہ آپ لے رہے ہیں تو یہ غلط ہوگا واضح ہونا چاہیے کہ واقعی آپ یہ کاروبار کر رہی ہیں اور دوسرے نمبر پہ کاروبار کرنے کے لیے جھوٹ بولنا آپ اس کو کہہ رہے ہیں یہ مکان بہت اچھا ہے کل کو اس کی قیمت بڑھنے والی ہے یہاں پہ یہ کچھ ہونے والا ہے وہ ہونے والا ہے جبکہ آپ جانتے ہیں کہ جو یہ پلاٹ بیچے گا وہ پوری زندگی بدوائیں دیتا رہے گا وہ کچھ جاتا رہے گا آپ کو پتا ہے ان چیزوں کا لیکن آپ اس سے چھپاتے ہیں تو یہ دھوکہ وغیرہ نہ ہو تو ان اس میں کوئی درج نہیں ہے میرے علم کے مطابق یہ ہے کہ فریقین کو یا اس فریق کو جس سے کمیشن لیا جا رہا ہے پتہ ہونا چاہیے کہ یہ کمیشن لیں گے کتنا یہ ضروری ہے لیکن یہ پتہ ہو کہ دیا جائے گا یہ کاروبار آ رہا ہے اور ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے کہ فی سمیر اللہ کام کر رہا ہے کیا جی ٹھیک ہے آپ نے وہ جو پلاٹ ہے وہ زمین کا ٹکڑا جو ہے آپ نے قبضہ بھی لے لیا ہے ایگریمنٹ ہو گیا لیکن زمین کا قبضہ آپ کو نہیں ملا تو یہ آگے بچنے کی اجازت نہیں اچھا ہاں وہی ہے نا قبضہ نہیں لیا نا آپ نے اصل بات قبضے کی ہے جب آپ کو قبضہ نہیں ملا تو آپ کو چیز کیسے آگے بیچیں گے بیچنے کی جانچ نہیں ہے قبضہ مل جائے تو چاہے آپ نے قیمت ادا نہ کی ہو یا سنیے ذرا قبضہ مل جائے چاہے آپ نے قیمت ادا نہ کی ہو آپ آگے بیچ سکتے ہیں مثال کے طور پہ آپ میرے دوست ہیں آپ نے ایک زمین کا ٹکڑا مجھے بیچا ہے اور آپ نے کہا پیسے آپ ایک سال کے بعد ادا کر دیں دو سال کے بعد لیکن یہ لیں یہ آپ نے قبضے ہے آپ قیمت میں نے دینی ہے لیکن قبضے میں میرے وہ چیز آ چکی ہے گاڑی ہے مثال کے طور پہ میرے قبضے میں آ چکی ہے میں آ کے بیچ سکتا ہوں اس کا چاہے قیمت ابھی میں نے ادا نہیں کی لیکن وہ گاڑی جو جس کا مجھے قبضہ ملا ہی نہیں ابھی اس کو آگے بیچنا یہ درست نہیں زمین معاملے میں یہ ہوتا ہے کہ ایگریمنٹ کرا دیا جاتا ہے کرا دیا جاتا ہے اور زمین کا مالک پاور آف اٹارنی بنا دیتا ہے حکومتی طور پر کہ ہاں آپ اس میں تصرف کر سکتے ہیں بیچ سکتے ہیں کچھ کر سکتے ہیں تو جبکہ اس کے نام پر زمین نہیں آتی لیکن زمین کے مالک کی طرف سے یہ اجازت مل جاتی ہے کہ آپ اس کو بیچ سکتے گویا کہ ہم نے بیچ دیا جی پاور آف اٹرننگ جی اس کے باوجود میں نہیں سمجھتا کہ آپ بطور مالک بیچ سکیں آپ بطور وکیل جو اس کی طرف سے کچھ کریں اس کی طرف سے لیکن آپ مالک بن کے مالک بن کے نہیں آپ کے قبضے میں جب تک چیز نہیں آئی تو لات ابھی ہمارے سہندر کے تحت یہ جائز نہیں ہے جی ہاں جی کر رہے ہیں ہمارے یہاں بھی ایسے کر رہے ہیں سب کر رہے ہیں بلکہ ایک زمین کے کئی کئی مارک بن چکے ہیں جی ابھی تک وہ پہلے کو ملی نہیں ہے اور بیس مارک फिर میں کھڑے ہیں جب اس کو ملے گی پھر اس کے بعد جائے گی وہ اس کے بعد جائے گی پھر اس کے بعد جائے گی ایسے کر رہے ہیں ہاں جی ٹھیک ہے جی جی جی جی یہ سلم ہے انشاءاللہ اس میں کوئی حرد نہیں ہے مدت معلوم ہونی چاہیے کب فریٹ آپ کو ملے گا کتنے کمرے ہوں گے کون سا فلور ہوگا ہر چیز واضح ہونی چاہیے کوئی ایسی چیز نہ ہو جس کی بنیاد میں کل کو جگڑا ہو سکتا ہو بالکل ہر چیز واضح تو انشاءاللہ اس میں کوئی حرد نہیں لیکن وہ آپ آگے نہیں اور بیچیں گے یہ یاد رکھیے گا آپ کو ملے گی پلان اور آپ آگے بھیجنا لیں گے مجھے ملے گا سال کے بعد تو اس کی آبادی سے میرے ساتھ بے کرنے میں غلط ہو جائے گا جی جی ادھر کوئی استعمال والے رضامندی والا سوال ادھر کو آ رہا تھا کسی بھائی کی طرف سے کیونکہ رضامندی کا رکھ رہے تھے کچھ کچھ ایسا پیسہ ہوگا وغیرہ کیے زمین والے تو میں خریدنے والا ہوں وہ زمین لیکن وہ جس کی زمین ہے ایکچوئل میں وہ کسی ساؤکار کے نام پہ کی اس کے پاس قرضہ مطلب وہ قرضہ مجھے چکانا ہے اور یہ مجھے دے گا پاچی اوپر کی زمین کے پیسے یہ جو اوریجنل مالک فصل ہے اس کو دینا ہے تو ایسے میں ہم خرید کر لیکن وہ زمین وہ سوکار کے نام پہ ساؤکار کے نام ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی مٹیریل ہی ہے یہ <تصف> ہو گئی نا مطلب وہ جب بھی یہ وہ قرضہ لیتا ہے تو اس کے نام ہمارے وہاں پہ نام تو اس کا درست طریقہ اختیار کیا جائے نا کہ آپ اس کو وہ پیسے دینے قرضے کے طور پہ دینے ہاں اس کو قرضے کے طور پہ آپ اس کو دینا جو جس کی زمین ہے وہ اس سے قبضہ سنائے اس سے وہ اس کے نام پہ نہیں لیتا وہ ڈائریکٹ سوکار ہمارے نام پہ لاؤ ڈبل خرچہ ہوگا مطلب گورنمنٹ کا پیسہ وہ سو اچھا اچھا تو مطلب وہ کیسا کر رہے ہیں وہ بھی پیسہ ہے اور وہ پیپر لے کے آ کے ڈائریکٹ میرے نام میں تو اس کے اوپر مد میں نظر نہیں آ رہا ہم کی رائے شہر اس میں ہو آپ کو بتاتے ہیں صاحب لیکن میں تو یہ چیز کی مبلیت کے سامنا نہیں ہے آپ یہ زمین کس کے نام لگوا چکے ہیں وہ زمین کی قیمت جتنی ہے نا جتنی اس نے سوکر کو مطلب وہ اتنی اماؤنٹ سوکر کو لیکن وہاں پہ کیسے چلتا ہے تھوڑی بھی اماؤنٹ لیں گے تو وہ اللہ کہ آپ کو خاص طور سے